واحدی صاحب آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے میرے زمانے کی دلی اس میں آپ نے دلی کے بڑے بڑے آدمیوں کا ذکر کیا ہے لیکن آپ نے اس میں اپنا ذکر تقریباً بالکل ہی نہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ریڈی پاکستان کے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ جو مجھ سے سوال کریں گے میں اس کا جواب دے دوں گا یہ بات سننے والوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ آپ دلی میں کتنا عرصہ رہے دلی میں کتنا عرصہ رہا شاہ جہاں کے وقت سے انیس سو سینتالیس تک کے وقت سے جہاں نے جب دلی آباد کی اور جامع مسجد بنائی اس وقت سے لے کر میرے بزرگ دلی میں رہے مجھ سے زیادہ پرانا رہنے والا دلی کا ایک دو ہی اور خاندان ہے مجھ سے زیادہ پرانے خاندان دلی میں صرف دو ہیں ایک امام صاحب عیدگاہ کا, کا خاندان اور ایک امام صاحب عیدگاہ کا خاندان امام صاحب جامع کا خاندان اب دلی میں ہے اور امام صاحب عیدگاہ کا خاندان طالباً ختم ہو چکا میں تو وہ پوری عمر میری اور میں نے دس برس وہ ابتدا ابتدا کے دس برس تو اپنے والد کی ملازمت کی وجہ سے یو پی میں یو پی میں گزارے لیکن دس برس کے بعد میں دس برس کی عمر سے انیس سو سینتالیس تک دلی میں اس طرح سے رہا ہوں کہ شاید باہر کا رہنے کا ٹوٹل لگایا جائے تو تین مہینے باہر رہا ہوں گا تین مہینے سے زیادہ دلّی سے باہر نہیں رہا میں مسلسل دلّی میں رہا اور میں نے دلی کے سوا کو دیکھا ہی نہیں اچھا ایک بات اور کہ آپ خواجہ حسن نظامی صاحب سے بہت قریب رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں خواجہ حسن نظامی صاحب کے بارے میں پوری کتاب لکھ چکا ہوں سوانح عمر خواجہ حسن نظام میری ملاقات تو ان سے ہوئی بالکل اتفاقیہ میں ایک دکان پر چاندنی چوک میں دلی کا میں کا بڑا, بڑا, بڑا بازار ہے چاندنی چوک اس دکان پر کھڑا ہوا تھا کہ اس دکان کے قریب ہی وہ دکان تھی ایک ایسے صاحب کی کہ جو میرے محلے میں رہتے تھے تو اس دکان کے قریب ہی ایک دکان پر خواجہ حسن نظامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں انہیں نہیں پہچانتا تھا وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے میں ان کے نام سے واقف تھا وہ میرے نام سے بھی واقف نہیں تھے لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ اس دکان سے اٹھ کر اس دکان پر کے جس دکان پہ میں کھڑا ہوا تھا آگئے کسی کام سے اور چونکہ میں نے کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا اور وہ دکاندار خواجہ حسن زامی کے لکھنے سے واقف تھے تو ان کو خیال ہوا کہ میں ان کا ان دونوں کا تعارف کرا دوں تو انہوں نے میرا تعارف کرا دیا اس طریقے سے میرا خواجہ صاحب سے ملنا ہوا اور پھر وہ ملنا کچھ اللہ کو منظور تھا کہنا چاہیے ایسا ملنا ہوا کہ اس کی مثال آپ شاید اس صدیم میں دوسری نہیں دے سکتے ہیں. کے نام سے آپ کچھ قلمی نام تھا یا آپ کا اصلی نام مصطفی میرا مصطفی اصلی نام تو ہے سید محمد ارتضیٰ میرے والد کے نام تھا سید محمد مصطفیٰ ایک صاحب دلی میں تھے مشتاق احمد زاہدی نام شاید آپ نے سنا ہو جو بہاوت پور کالج میں پرنسپل تھے ان کے بھتیجے بیرے ساتھ دلی کے عربی ہائی سکول میں پڑھتے تھے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ زاہدی لگایا کرتے تھے ابھی خالد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے میری یہ اس سے پہلے کی بات ہے میں نے ایک دن یوں ہی ہنسی ہنسی میں ان سے کہا کہ میاں تم زاہدی ہم واحدی وہ اللہ کی شان ہے وہ واحدی اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا نام مشتاق احمد زاہدی کو بھی شاید اتنا لوگ نہیں جانتے اور ان جن ان کے بھتیجے جن کا جن سے میں نے یہ مذاق کیا تھا ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا خواجہ حسن نظامی صاحب کا تعلق اس نام سے اس عرف سے صرف اتنا ہے کہ خالہ صاحب اپنے ملنے والوں کو اونچا کیا کرتے تھے خارہ صاحب کی ایک خاص بات تھی کہ خارجہ صاحب وہ خود ہی اونچے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے ساتھ کے آدموں کو بھی اونچا کرتے کر, کرنے کی تھی. اگر ان میں اہلیت ہو تو وہ اونچا لے جاتے تھے تو انہوں نے اس نام کو اتنی شہرت دی کہ آپ بھی اسی نام سے واقف ہیں اور وہ میرا اصلی نام جو تھا وہ میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں ملا کا لفظ جو اس کے ساتھ لگا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اوخال صاحب نے مل کر سن نو میں رسالہ نظام المشاہل جاری کیا تو مذہبی رسالہ تھا وہ اور مذہبی رسالہ نہ بھی ہو تب بھی رسالے اور اخباروں کے ایڈیٹروں کو لوگ مولوی لکھنے لگتے ہیں تو لوگ نے مجھے مولوی لکھنا شروع کیا تو میں نے مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ میں کسی درجے مولوی نہیں ہوں یہ مولوی کا لفظ تو میرے لیے مجھے وہ کھٹکتا تھا تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے یہ لوگ تو اپنے ساتھ ایک حقیر سا لفظ لگا دو اور وہ مولوی کی بجائے ملا لفظ سمجھ میں آیا میرے تو میں نے ملہ لگا دیا اس کے ساتھ وہ بھی اتفاق سے مقبول ہو گیا وہ بھی اتفاق سے مقبول ہو گیا اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا ہوا اب ماشاء اللہ بہت سے مولوی ہیں وہ واحدی ہیں میرے بچے واحدی ہیں سب اس کے علاوہ ابھی میں نے اس میں ایک پڑھا کسی مس ناز واحدی کا نام جو صحافت کے ایم میں فرسٹ آئی ہیں تو مس ناس واحدی لکھا وہ میں نے دیکھا اور یہاں ایک ڈاکٹر واحدی ہیں ایک انجینئر واحدی ہیں اور متعدد واحدی ہے. لیکن جب میں واحدی بنا ہوں واحد واحدی تھا اور لوگوں نے میرے نام پر بہت نے نام رکھ لیے اور یہ اسے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں چلیے آپ نے کچھ بتانا شروع کیا تھا کہ خواجہ حسن نظامی صاحب کے ساتھ مل کر آپ نے ایک رسالہ نکالا تھا جی تو اس کے بعد سے آپ صحافت میں مستقل طور پر رہے ہیں میں نے صحافت کے صفاء کو اور کام نہیں کیا سن نو میں تو ان کے ساتھ وہ میں ن... نے मैं... لکھنا شروع کیا سن تین میں میں گویا کہنا چاہیے 68 برس سے لکھ رہا ہوں تو سن تین سے میں لکھنا شروع کیا اور سن نو میں خواجہ صاحب کی شرکت میں نظام المشاخ جالی ہو گیا اس کے بعد خواجہ حسن نظامی صاحب کی شرکت میں میں نے کوئی پرچہ نہیں نکالا خواجہ حسن نظامی بھی پرچے نکالتے رہے اچھا کچھ دن کے بعد جب خواجہ حسن نظامی نے یہ دیکھا کہ میں نے نظام المشاخ کو سنبھال لیا ہے تو وہ انہوں نے میرے ہی سکول کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم سنبھال سکتے ہو نظام المشاخ اب تمہارا ہے بڑے حوصلے کے آدمی تھے خواجہ حسن جامعی انہوں نے میرے سبول کر کے وہ ان اپنا الگ پرچہ نکال لیا ایک پرچہ نکالا دو پرچے نکالے تین پرچے خدا کتنے پرچے نکالے انہوں نے اور میں نے بھی الگ پرچے جو ہے اس کے نظام الشائخ کے علاوہ سن نو میں یہ نکالا تھا نظام البشا سن تیرہ میں حکیم اجبل خاص صاحب کے کہنے سے میں نے ہفتے وار طبیب جاری کیا سن چودہ میں ہفتے وار خطیب جاری کیا اس کے بعد بہرحال کوئی چار پرچے تو میں نے ہفتے وار جاری کیے انیس سن انیس میں میرے ہاں سے بیک وقت چار پرچے ہفتے وار اور چار پرچے ماہ اور ایک پرچہ روزانہ نو پرچے نکل گئے تھے نو پرچوں کو مجھے سنبھالنا پڑتا تھا ان کے کام کرنے والے بہت کافی تھے اس میں بس ان روزانہ اخبار کے لیے میں نے بلایا تھا نیاز فتح پوری مولانا نیاس فتح پوری کو جو اس وقت مولانا نیاز فتح پوری تھے اور اس سے پہلے بھی رہا خطیب میں وہ مذہبی مضامین لکھ گئے تھے جب روزانہ اخبار نکالنے کا وقت نکالنے کا اہتمام ہوا تو پہنچ چکے تھے یہ بھوپال تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بھوپال سے چھٹی لے کر آ جائیے اگر یہ پرچہ چل گیا تو, تو پھر چلی گیا آپ کو وہاں کی نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہیں چلا تو پھر واپس چلے جائیے گا وہ آ گئے مہینے تک وہ پرچہ نکل آتا بہرحال سن انیس میں یہ اٹھارہ مجھے سن دلائی یاد نہیں رہتے اٹھارہ یا انیس میں میرے یہاں سے چار پرچے ہفتے وار اور چار مہبار اور ایک روزانہ نکل